اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ارسلنا لوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي میں آپ سے یہ عرض کر چکا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں اس کا جو اصل امود ہے وہ ہے التذکیر تسکیر بے ایام اللہ اور اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ امبا رسل پر مشتمل ہے اس اصطلاح کو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں قرآن حکیم میں نبیوں کا ذکر آتا ہے تو اس کا عام انداز کچھ اور ہوتا ہے ان کے ذاتی محاسن ان کی سیرت کے اچھے پہلو نمایاں کرنا ان کی شخصیتوں کی ان کا تقوا ان کا مقام ان کا استقامت اور جب رسولوں کا ذکر ہوتا ہے تو خاص طور پر اس میں ہوتا ہے کہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس نے پھر کیا رد عمل ظاہر کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا قومیں ہلاک ہوئی تو پہلی قسم کی جو معاملہ ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں قصص النبیین نبیوں کے حالات اور قرآن حکیم کی ایک صورت جو ہے اس معاملے میں بہت ہی اہم ہے پوری کی پوری جو ہے ایک نبی کے حالات پر مشتمل سورا یوسف علیہ السلاط وسلام اس میں ایسی کوئی بات نہیں آ رہی کہ حضرت یوسف نے کہا ہو کہ مجھے مانو نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آئے گا اور پھر عذاب آیا ہو اور قوم کو ہلاک کر دیا ہو کوئی ایسی بات نہیں لیکن ایک ہے امباؤ رسول رسولوں کے حالات جن کو بھیجا گیا قوموں کی طرف تعین کے ساتھ اور اب پھر وہ اللہ کی عدالت بن کر آئے کہ اگر مانو گے تو خیریت ہے نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے ان کو کہتے امبا رسول نبا کی جب امبا عام طور پر چھ رسولوں کے حالات قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ آئے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ رسول صرف یہ چھ ہیں بلکہ یہ چھ رسول وہ ہیں کہ جن سے اہل عرب واقف تھے یہ تمام اسی جزیرہ نمائے عرب کے اندر آئے ہیں جزیرہ نمایا عرب کا نقشہ اپنے ذہن میں لے آئیے کہ جو پیننسولا ہے اریبین پیننسولا نیچے سے چوڑا ہے یمن سے لے کر حضر موت وغیرہ کی طرف بہت چڑائی ہے لیکن پھر یہ شمال کی طرف دونوں طرف سے مشرق سے بھی شمال مغرب کی طرف جا رہی ہے یہ خلیج فارس یا خلیج عربی جو بھی آپ اسے کہیں پرشین گلف اور ادھر یہ جو جا رہا ہے ریڈ سی یہ ریڈ سی جو ہے اوپر جا کر پھر دو کھاڑیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ایک خلیج سویس ہے اور ایک خلیجے اقبا ہے اگر آپ اس کو یہ جو جا رہی ہے پرشین گلف اور ادھر سے جو, جو گلف اف اقبا ہے ان کو اگر سیدھی لائن کھینچ دیں تو یہ اوپر جا کر مل جاتی ہے ایک جگہ پر یہ کوہستانی علاقہ ہے کردستان آج اسے ہم کردستان کے نام سے جانتے ہیں یہ جو ٹرائنگل بن گئی بیس پورا جزیرہ نمایا عرب کا اور ادھر سے مشرقی ساحل اس کا گلف کے ساتھ ہوتے ہوئے اور پھر وہ لائن جو آپ نے کھینچی ہے جو جا کر اوپر مل گئی کلدستان میں ادھر سے وہ ریڈ سی چلا آ رہا ہے بہرہ قلزم اور اس میں سے دو کھانیوں میں سے جو مشرقی کھاڑی ہے خلیجے اقوا اس کو لے کر سیدھا اگر آپ نے جوڑ دیا تو ٹرائنگل جو بنی ہے اس ٹرائنگل پر وہ تمام اقوام تھیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان چھ رسولوں کو بھیجا ہے کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جزیرہ نما عرب تو جزیرہ نما کہلاتا ہی ہے لیکن اس کے اوپر بھی اس ٹرائنگل کے اندر جو دو ملک آتے ہیں ان میں سے ایک کا نام عراق ہے ایک کا شام ہے لیکن اصل میں یہ بھی ملک عرب ہی کے حصے ہے عراق عرب شام عرب اور الجزیرہ یہ جزیرہ کہلاتا ہے جزیرہ نما جو نیچے ہے اور پھر عراق عرب بشرق میں شام عرب اب اس میں نوٹ کیجئے کہ سب سے پہلے رسول جن کا قرآن ذکر کرتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام اندازہ یہ ہے واللہ اللہ عالم ان چیزوں کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حضرت آدم کے تقریباً دو ہزار سال بعد ہیں اور یہ جو ٹرائنگل کا ایپیکس ہے اوپر کا کھلا یہاں یہ قوم آباد تھی جہاں حضرت عنول علیہ السلام بھیجے گئے اس وقت نسل انسانی صرف یہی تھی اور پوری دنیا میں کبھی نسل انسانی پھیلی نہیں تھی اس علاقے میں حضرت عنو علیہ السلام کی قوم تھی یا پوری نسل انسانی تھی وہاں حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے وہی وہ عذاب آیا اسی پر اوپر چل کر جو ہے وہ, وہ پہاڑی بھی ہے ارارات کی پہاڑی جو ہے جو کوہ جودی جس پر کے جا کر ان کی کشتی ٹکی ہے جب پوری قوم ان کی ختم کر دی گئی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر وہ ایمان نہیں لائے اور پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا صرف چند لوگ بچے تو اب ان کے تین بیٹوں سے نسل انسانی چلی ایک بیٹا جو سام ہے وہ جنوب کی طرف اتر گیا عراق اور عراق کی طرف یہ حضرت سام کی نسل کی اب یہ گویا کہ یہ برکس بن گیا اور اسی سے سامی قومیں وجود میں آئیں ان سامی قوموں ہی میں سے ایک قوم عاد ہے کہ جو جزیرہ نمایا عرب کے بالکل جنوب میں چلا گیا جو اس وقت بڑا سخت ریگستان ہے بہت ہی یعنی انتہائی خوفناک قسم کا ریگستان لیکن اس زمانے میں یہ بڑا اثر و شاداب علاقہ تھا یہاں قوم آدھ آدھ آباد تھی ان کی طرف حضرت ہہد بھیجے گئے حضرت ہود کی دعوت کو اس قوم نے رد کیا تو یہ بھی ہلاک کر دی گئی ان کے بچے کچے لوگ اور حضرت ہود جو ہے پھر وہاں سے نقل مکانی کر کے اس ٹرائنگل کا جو مغربی جو سائد ہے اس کے ساتھ ساتھ ہو کر سمود کا علاقہ جو ہے وہ جزیرہ نمای عرب کا شمال مغربی گوشہ ہے خلیج اقبا سے نیچے اور مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ یہ سمود کا علاقہ ہے یہاں حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے اور ان کی قوم بھی پھر ہلاک ہوئی ان کے مسقد اب بھی موجود ہیں پہاڑوں کے اندر کھدے ہوئے ان کے جو محل تھے بڑے بڑے ہال وہ آج بھی موجود ہیں میں خود بھی ان کو دیکھ کر آیا ہوں ان سے پھر اوپر در چلے تو خلید اخبار کے داہنی طرف وہ قوم آباد تھی کہ جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے یہ ہے وہ علاقہ ان کا کہ جن کو مد ینہ اخاع شعیب کا علاقہ ہے اس سے ذرا آگے چلتے ہیں تو ڈیڈ سی آ جاتا ہے اور یہ ڈیڈ سی کے ساتھ وہ اس کے ساحل پر وہ شہر آباد تھے صدوم اور امورا کہ جہاں حضرت لوت علیہ السلام بھیجے گئے تو گویا کہ یہ ساری اقوام جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ اسی ٹرائنگل پر ہیں سوائے ایک جو قوم فرعون ہے وہ ذرا اس ٹرائنگل سے ہٹ کر سرائی پہلسلا سے باہر نکل کر مغرب کی طرف وہ مصر میں بھیجے گئے ہیں حضرت موسا علیہ السلام فرعون کے پاس یہ نقشہ ذہن میں رکھ لیجئے زمانی اعتبار سے یہ کہ حضرت نو علیہ السلام پہلے رسول ہیں پھر حضرت ہود پھر حضرت صالح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیست ہوئی ہے لیکن ان کا معاملہ امباء الرسل کا نہیں ہے بلکہ قصط النبیین کے انداز میں قرآن میں بیان ہوا ہے ان کے بتیجے ہیں جو حضرت لوت علیہ السلام ان کو بھیجا گیا ہے یہ جو عبورہ اور صدوم کی بس لیا تھیں انہی کے ایک بیٹے تھے مدیم جن کی اولاد میں حضرت شعیب کی بے ہوئی ہے انہیں کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے جن کو آباد کیا حجاز میں اور حجاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی ہے انہیں کے بیٹے حضرت احساط تھے جن کو آباد کیا فلسطین میں ان کے بیٹے حضرت یاعقوب تھے جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے یہ سارا اپنا ذہن میں رکھیے اب چلیے لقدر صلی اللہ نوحا نے قوم ہی ہم نے بھیجا تھا نوہ کو اس کی قوم کی طرف اکال تو اس نے کہا یا قوم عرب اللہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی پرستی شربندگی کرو مالک میں نلاح ال تمہارا کوئی معبود کے سوا نہیں انی اقاب والم اذاب یومن عظیم مجھے اندیشہ ہے تم پر کسی بڑے دن کے عذاب کا یعنی اگر باز نہ آئے اپنے شرک سے اور مشرکانہ افعال سے تو با عذاب آئے گا قال البلاء قومی ہی تو اس کی قوم کے سرداروں نے کہا اندا کفید العالمبین ہمارا تو خیال ہے کہ تم کہیں بھٹک گئے ہو گمراہ ہو گئے ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے قالا یا قومی لئے سبھی زلالتم انہوں نے پھر کہا کہ نربی کے ساتھ ہے میری قوم کے لوگوں مجھے میں بہکا نہیں ہوں میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں میرا, میرا جو ہے دماغ چل نہیں گیا ہے بلا کن رسول اُمر رب العالمین بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پرور دگار کی طرف سے اس نے مجھے اس خدمت پر معمور کیا ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں گا ابر لکم رسادات ربی میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات وانساہ لقم اور میں تمہارا ہوں تمہاری بلائی چاہتا ہوں آنے والے عذاب سے تمہیں بچانے کی فکر کر رہا ہوں عالم من اللہ مالا تالمود اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ چیزیں معلوم ہے یہ تمہیں معلوم نہیں ہے جو دن آنے والے ہیں وہ اس اس کا مجد تو اندازہ ہے کتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اب عجب تم کیا تمہیں بہت تعجب ہو گیا انجا تم فکر رب کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک یاد دہانی آ گئی ہے اللہ رد منکم من تم ہی میں سے ایک فرد کے اوپر اللہ نے وہی بھیج دی میں تمہیں میں سے ہوں تمہاری قوم کا فرد ہوں اللے وہ تمہیں خبردار کر دے والے اور تاکہ تم بچ سکو والا اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے فقت ہو تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا فن جینا ہو اللہ ماہ تو بچا لیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے اور یہ بعد میں ہوگا بہت ہی کم لوگ تھے جیسے مان لائے ساڑھے نو سو برس کی دعوت کے باوجود ہم نے ان کو بچا لیا اور ایک کشتی میں وہ عظرق میں لذیلا کر میں اور غر کر دیا ان کو جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا جھٹلایا تھا ان نہ کانو قومن امین یقیناً وہ اندھی لوگ تھے ایسی قوم تھی کہ جن کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو گئی تھی اب یہ دوسری قوم ہے قوم لوہی میں سے بچے ہوئے ان کے تین بیٹوں میں سے حضرت سام کی اولاد میں آد ایک بڑی شخصیت ابری اس سے پھر ایک پوری قوم وجود میں آئی و علاد انخام ہو اور قومی آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت, حضرت علیہ السلام کو بھیجا کال بجر اللہ غیر ہوں وہی بات انہوں نے کہی ہے میری قوم کے لوگ اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی الاس کے سوا نہیں ہے افلا تقوب تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو باز نہیں آتے ہو کال الملاء اللہ قبر قومی کہا اس کے قوم میں سے جن سرداروں نے انکار کیا تھا کفر کیا تھا اندرا کفی صفاحت ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کسی بے اقلی میں حماقت میں مبتلا ہو گئے ہو وہ ان الجم نمن اور ہمارا گمان یہ کہ تم جو کچھ کہہ رہے جھوٹ کہہ رہے ہو کوئی وہی وغیرہ تم پر نہیں آئی ہے کال یا قوم لَيْسَ بِي صفات انہوں نے پھر اسی انداز میں کہا میری قوم کے لوگوں سنو سمجھو مجھ پر کوئی حماقت جو ہے وہ مسلط نہیں ہوئی ہے ولا رَسُولٌ رسول ربی الْعَالَمِينَ میں رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے وہ بلحم رسالات ربی. میں تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں وانا ناصر المین میں تمہارا خیر خاں ہوں امانت دار ہوں وہی بات جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تو میں پہنچا رہا ہوں اب آجب تمن جا کم ذکر رب من کو کیا تمہیں بہت تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر اور یاد دہانی اور آ رسیت آ گئی ہے تم ہی بس ایک شخص کے اوپر لیک تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے بس اور ذرا یاد کرو اس جا خلفاء من بعد قوم نوح جبکہ اللہ نے تمہیں قوم نوح کی بربادی کے بعد ان کے نائب بنا دیا ان کے جانشین بنا دیا قوم نوح کی سطفت ختم ہوئی اس کے بعد تمہیں اللہ نے عمود عطا فرمایا وزارتوں پھر خلق بستب اور تمہیں تخلیق میں خلق میں تمہیں بڑی کشادگی دی یہ بڑے قداور لوگ تھے بہت دسیم لوگ اس شداج جس کی جنت مشہور چلی آتی تھی اب اس کے بھی سراغ نکل آیا ہے اسی جو ساودورن صحرا ہے اس اریبین پینسولا کا اس میں اس بڑی باریک ریت ہے وہاں پر کہ جس میں کوئی چیز ٹک نہیں سکتی جو چیز بھی اوپر جائے گی وہ دھس جائے گی اندر موٹی موٹی ریت ہوتی ہے تو وہ اوپر کسی چیز کو سنبھال لیتی ہے اور اس کی تہ میں اب جو ہے سیٹلائٹ وغیرہ کے ذریعے سے جو دیکھا جا رہا ہے تو وہ شہر جس میں تیس اس کے برج تھے اس کی فصیل کے تو جنت شداد جو مشہور ہے اب وہ اس کا سوراغ لگایا جا چکا ہے وہ دفن ہے اسی سہرا میں اور بہت نیچے ہے زمین کے شداد وہ آج ہی کے قوم کا ایک بادشاہ تھا تمہیں تمہارے جسم کے اندر تمہیں وسعت دی ہے پھیلاؤ دیا ہے فسکرو اعلیٰ اللہ کل تفرح تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم فلا پاؤ کالو جی تناب اللہ واہد ہوتا کیا تھا کہ جب ان میں زوال آتا تھا خرابی آتی تھی گمراہی آتی تھی تو اللہ واحد کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے معبود کوئی اپنے اولیا اللہ ہیں کوئی اور ہیں ان کے،, ان کے نام پر بت بنا لیے ہیں ان کی تصویریں بنا دی ہیں ان کی خبروں کو پوجنا شروع کر دیا ہے کوئی اور من گھڑت دیوی دیوتا گڑھ لیے ہیں تو اب اس کے بعد آ کے جب رسول آتا تھا پھر کہتا تھا کہ تم کس حماقت میں مبتلا ہو گئے ہو یہ خدا واحد کی بندگی کرو تو وہ کہتے تھے کالو جیتنا اے حود کیا تم آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا ہے وہ نظر ماتان یابود و آبا اور چھوڑ دیں ہم ان کو جن کو پوچھتے تھے ہمارے آباؤ و اجداد فاطنا بے ماتا تو لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو آزاد سے ڈراتے ہو لے آؤ آزاد کن کا میرا سوال اگر تم سچے ہو کال قد وکال رب کمر انہوں نے فرمایا کہ تم پر تمہارے رب کی طرح سے گویا کہ عذاب واقع ہو ہی چکا ہے اتنا یقینی ہو چکا ہے تمہاری اس ہردرمی کی وجہ سے وہ غضب اور اللہ کا غضب جو ہے تم پر مسنت ہو چکا ہے اتوجاد لون عنیفی اسمائم سب کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور اب تمہارے آباؤ اعداد نے رکھ لیے تھے یہ کس بلا کا نام ہے لات اور منات اور عزا اور حمل کون ہے یہ کیا ان کی حقیقت ہے کیا سنعد ہے یہ نام ہے یہ تو گویا کہ اس وقت کے معبودوں کے نام کچھ اور ہوں گے آج تو جو لو نہ نہیں کہ تم جگڑ رہے ہو مجھ سے فی کچھ ناموں کے بارے میں سب میں تمہا جو رکھ لیے ہیں تم نے انتم تم نے بھی وہ اباؤ کو تمہارے باپ دادوں نے اللہ نزلہ بہن سلطان اللہ نے اس کے لیے کوئی سنت نہیں اتاری فن انی محاتم من المنتظرین تو ٹھیک ہے کرو انتظار میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں یعنی کب کب تک اللہ تمہیں مہلت دیتا ہے اور کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استھی سال آ جاتا ہے فن جینا ہو نہ تو ہم نے بچا لیا اس کو اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے اہل ایمان برحمت منہ اپنی رحمت سے وہ قطار نہ دا بر بے اور ہم نے جڑ کاٹ دی اس قوم کی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا سات دن اور آٹھ راتوں تک یہ ایک مسلسل ایسی تیز آندھی چلی ہے جس نے اٹھا اٹھا کر پڑھ کر مارا ہے ان کو اور یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے حضرت ہود اور ان کے ساتھی جو وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے جب بھی آزاد لاہی آنا ہوتا تھا پھر ہجرت کا حکم آ جاتا تھا وقت نا دابر الدین قزب و بے آیا تنا قانون اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے وہلا سمودہ خام صاح اب یہیں سے جنوبی علاقے سے یہ حضرت ہُو اور ان کے ساتھی یہاں سے نکلے ہیں اہل ایمان اور یہ جزیرہ نما عرب کے جو ہے شمال مغربی کونے میں جا کے آباد ہو گئے ہیں یہ حجر کا علاقہ کہلاتا ہے اور یہ علاقہ سمود کا ہے وہاں جا کر پھر ان میں ایک اور شخصیت زبردست سمود کوئی بڑے سردار ابھرے جن کے نام سے یہ قوم سمود مشہور ہو گئی و الا سمود آخاہ صالحہ قومی سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو کالا قومی عمد اللہ ہم عالیہ میں روح وہی بات انہوں نے کہی اب خیال ہے کہ ہر دفعہ ترجمہ نہ کروں قدجات کم بیہ تم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص نشانی آ گئی ہے یعنی وہ جو اونٹنی کا معاوضہ تھا حضرت ہود کے بارے میں اور حضرت نوح کے بارے میں کسی معذضے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے معاوضے کا ذکر سب سے پہلے حضرت سادے کے بارے میں آتا ہے قَدْ کم بئی نہ تم تمہارے پاس تو ایک کھلی نشانی آ گئی تمہارے رب کی طرف سے ہاض ہی ناقت اللہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ایک چٹان سے برامد ہوئی ہے لکم آیقن یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے فضرہ تو دیکھو اسے چھوڑے رکھو تاقل فل عرب اللہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے جہاں سے چاہے ولا تمسوا بسون اور اسے کوئی مس نہ کرنا کسی برے ارادے سے یعنی گزند پہنچانا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا فیا خدا کم تو اگر تم اسے ہلاک کر دو گے تو ایک بدردناک اذہب تمہیں آ پکڑے گا وزقرو اشالم خلفا امبادیات اور یاد کرو جب کہ تمہیں جا نشیم بنایا قوم آج کی تباہی کے بعد وہ باقل ارض اور تمہیں جگہ دی زمین میں تد تخدون سہول ہا تم اس کے زمین نرم میدانوں میں تو اپنے لیے محل بناتے ہو وہ تنحیت جبال اب اور چٹانوں کو تراش کر بھی اپنے لیے گھر بناتے ہو میدانوں میں تعمیر کرتے تھے اس قصورن قصر جو وہ محل بناتے تھے غائب باتیں ان کا تو اب کوئی نام و نشان نہیں ہیں وہ تو محل جو ہے کبھی کے کئی ہزار سال پرانی باتیں حضرت ابراہیم سے پہلے کی ہیں لگ بھگ یوں سمجھیے کہ چھ ہزار سال قبل کی بات ہے آج سے اور سات ہزار سال قبل کی بات ہوگی قوم آد کی تقریبا اس لیے زمانہ بنتا ہے ان کا تو اس میں فرمایا کہ وہ تو محل پور کے ختم ہو گئے تنہیتون الجا نو پہاڑوں کو جو تراش کے انہوں نے گھر بنائے تھے وہ آج بھی موجود ہیں فسپرو اعلی اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو اللہ تاثر مفتین اور زمین میں فساد بچاتے مت پھرو کالل ملابل قوم کہا سردانوں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے استقبال کیا وہ تھے تکبر کیا للذین نذیر و ان لوگوں سے جو دبا لیے گئے تھے غریب لوگ تھے دبے ہوئے تھے پسے ہوئے تھے لمن عمن امن ہم ان میں سے جو بھی ان میں سے ایمان لے آئے تھے ان گوربا میں سے اطالمونہ ان سالحن گرسلوم ربی وہ کہتے تھے بڑے ہی غرور اور تمکنت کے ساتھ اور بڑے استحکار کے ساتھ کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صالح اللہ کا رسول ہے اطالمونہ ان سالحن گرسلوم میں ربی کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صالح جو ہے یہ واقعہ اللہ کا بھیجا ہوا کالو ان بما ارسلہ بھی ارسلہ بھی منہ میں ان کا ہاں ہم تو جو کچھ وہ دے کر بھیجے گئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ غرباء فقراء جو ہے انہیں جواب دیتے تھے تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا اب ان سرداروں کا قال الزی نستقبرو اِن بل لذی آمن تم کافرون تو جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا کفر کر کرکر ناکا تو انہوں نے کاٹ ڈالا ہلاک کر دیا کوچے کاٹ دی اس, اس ناقہ کی وہ ناقہ جو ہے اس کی خوراک بھی بہت تھی اللہ کی ناقہ تھی وہ پانی پیتی تھی تو ایک دن کا پورا چشمہ جو ہے وہ پی جاتی تھی سارا طے کر دیا گیا تھا کہ ایک دن دوبارے جو ہیں باقی ڈھوڑ ڈنگر جانور بھیڑیں بکریاں پیئیں گے پی پی پی اور ایک دن یہ پوری ایک جو ہے ناقت اللہ یہ پانی پیے گی تو یہ آزمائش ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی جو انہوں نے پھر سازش کی اور ان میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے ایکا کیا یہ تفصیل بعد میں آئے گی اور اس کو اونٹنی کو ہلاک کر دیا فاکر ان ناقب آتاؤ امر رب ہند اور اپنے رب کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی و کالون یا سالے ہوتے نہ بھی ماتا دون کل تم اجمر اور اس کو مارنے کے بعد اونٹنی کو اب انہوں نے چیلنج کے انداز میں کہا اچھا اے لے اب لے آؤ جس کا تم نے وعدہ کیا تھا اگر تم واقعی رسول ہو تو لاؤ کہاں عذاب ہم نے تو وہ تمہاری اونٹنی جو ہے وہ ہلاک کر دی اقزت ہمر رج تو انہیں آپ پکڑا ایک زلزلے نے فاس بہ فی دارحم جاسمین تو وہ پڑے رہ گئے اپنے ان گھروں میں اپنی بستیوں میں اونھے اونے پڑے رہ گئے سب کے سب ہلاک ہو گئے فتح عنہم تو حضرت صالح نے ان سے پیٹھ موڑی ان سے رخ موڑا چلے وہاں سے فتح اللہ عنہم و قال یا قوم لقت اب لقت کمرسالت اور انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا وہ نشاہ تو اور میں نے امکان بھر تمہاری سیر خواہی کی کسی طرح تمہاری آنکھیں کھل جائیں کسی طرح تم ہوش میں آ جاؤ ولاکل تو ہبن سے لیکن کیا کروں کہ تم تو اپنے جو مخلص ہیں اور نصیحت کرنے والے ان سے کو پسند نہیں کرتے تمہیں تو پسند آتے ہیں وہ لوگ جو تمہیں خوب سبز باغ دکھائیں بھرروں پر چڑھائے تمہیں جوش میں تمہارے خون کو لے آئیں نازند آباد مرداباد کے نارے لگوائے تمہیں تو پسند وہ لوگ ہیں وہ بات کے کوئی شخص تم سے بھی عقل کی بات کرے سمجھ کی بات کرے تمہاری خیر کی بات کرے